نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کے گوش مبارک یعنی کان مبارک کے کچھ فضائل سماعت کریں گے امام اہل سنت فرمات میں دور, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان پلا گو سلا کان ایسے ہی نہیں بیان کیا حضرت نے آیا عادی سنتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام دور کی آواز کیسے سن لیا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے ہر دو گوش مبارک کامل و تام تھے قوت بسر کی طرح اللہ نے آپ کو قوت سما بھی خر کے عادت،, عادت و غائب درجے کی عطا فرمائی تھی کہ آپ قریب اور بعید کو یکساں سنتے تھے ترکی آواز ہو یا قریب کی آواز ہو آپ اس کو ایک جیسی ہی سماد کیا کرتے تھے حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں جو تربیزی ابن, ابن ماجا اور مشکات تینوں کتابوں میں نقل کی گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام شام کے وقت نکلے تو آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے عذاب قبر کو آپ نے اپنے کانوں سے ملازا سماعت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال کیا تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں انہوں نے ارض کیا نہیں یار رسول اللہ میں نہیں سنتا فرمایا کیا تو نہیں سنتا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ واویلا کر رہے ہیں یہاں بھی یہودیوں کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر ردی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی خدمت میں حاضر تھے کہ ناگا حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا وعلیکم السلام رحمت اللہ حاضی نرس کے کو کس کس سلام کا جواب ارشاد فرمایا یہاں تو بظاہر کوئی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ابھی اوپر سے گزر رہے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کا جواب ارشاد فرمایا دور و بوک نز کے سال بوکا کان لا کر بلا کھو سلا کان لا کر بلا کھو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا مزار اقدس مکہ المکرمہ میں ہے فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک رات میرے ہاں تشریف فرماتے ہیں آپ حسب معمول نماز تہجد کے لئے اٹھے اور وضوح کرنے کی جگہ تشریف لے گئے تو میں نے سنا کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ میں تیرے پاس پہنچا اور تو مدد کیا گیا ہے جب حضور السلام نے وضو کر کے جب آپ باہر تشریف لائے تو میں نے ارض کیا میرے سرتاج یا رسول اللہ میں نے سنا کہ آپ نے تین مرتبہ لبیک اور تین مرتبہ نصرت فرمایا گویا کہ آپ کسی انسان سے کلام فرما رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس کوئی نہیں تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ راجز مجھ سے فریاد کر رہا تھا Surah al یہ حضرت امر بن سالم راجز جو اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے انہوں نے نبی پاک سے فریاد کی حضور سے مدد مانگی جس کے جواب میں نبی پاک علیہ السلام نے تین مرتبہ لبیک فرمایا اور تین مرتبہ نصرت فرما کر اس کی مدد فرمائی سبحان اللہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور ع سلام نے فرایا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو مجھ پر درود پڑے مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے مجھ تک آواز نہ پہنچے کوئی ایسا شخص نہیں یعنی میں اس کی آواز کو سنتا ہوں چاہے وہ کہیں بھی ہو صاحبہ نے کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفات کے بعد بھی آپ سنیں گے فرمایا وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھائے تو مومنوں مومنوں جانوں سے بھی بھی قریب ہوئے ارے کہاں سے کس نے پکارا حضور سور جا لیتے گئے کہاں سے کس پکارا ہو سورے عبد الرحمان جزولی صاحب دلائل خیر شریف اپنے شریف دلائل شریف دلال کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک آپ سے دور رہنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے درود کا کیا حال ہے تو فرمایا کہ ہم محبت والوں کے درود کو خود سنتے ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں سہان اللہ پکارا جب بھی مشکل شمار جانو دل تم پرفیدار اے دو جہاں کے تاج جانو تین تم پرفیدار اے دو جہاں کے تاجدار سر نہیں اور گئے مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہے آلی بکار وقار کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا سرکار کرم کر میں نے گئے تجھ کو پکارا سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کو وہ سعادت عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام کے گوش مبارک کو وہ قوت عطا فرمائی کہ وہ قریب اور دور کی آواز کو سنتے ہیں حضرت ابو بکر مجاہد کا یہ واقعہ مرتبہ آپ نے سنا ہوگا جب ہم درود پڑھتے ہیں یقین جانیے نبی پاک علیہ السلام ہمارا دوس درود سنتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ درود بھیجا کس نے ہے یہ جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بہت سارے محدثین نے اپنی کتاب میں نقل کیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی مکاشف القلوب میں نقل فرمایا حضرت ابو بکر بن مجاہد یہ بہت بڑے عالم ہیں محدث ہیں اور یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ زمانے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے بغداد مولا میں حضرت ابو بکر شبلی یہ ایک بزرگ تھے مگر حالت جذب رہتے تھے اور لوگ انہیں دیوانہ خیال کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ابو بکر بن مجاہد درس حدیث دے رہے تھے اور ابو بکر بن ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درسے میں آ گئے. تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے تعظیماً ان کے پیشانی پر بوسا دیا لوگ بڑے احران ہوئے جو حدیث شریف کا درس لے رہے تھے انہوں نے کہا حضور آپ نے اتنی تعظیم کی ان کی اور ان کے سر پر آپ نے بوسا دیا حالانکہ تمام بغداد والے انہیں تو دیوانہ تصور کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے شبلی کے ساتھ ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ شبلی نبی پاک علیہ السلام کی مجلی سے اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا تو میں نے وہی سوال کیا جو تم لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بغداد والے تو انہیں دیوانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو دیوانے ہیں اس قدر تعظیم اس قدر ان پر عنایت تو ارشاد فرمایا کہ یہ شبلی ہر نماز کے بعد لقد رسولم من یہ آیت پوری پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول, علی رسول, علی رسول, علی رسول اللہ تین مرتبہ ارشاد یہ پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کے اس خواب کے متعلق حضرت ابو مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر شبلی سے جب یہ پوچھا کہ بات ایسی ہے تو انہوں نے میری بات کی تصدیق کی سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ابو بکر شبلی روزانہ ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں نبی پاک کو کیسے معلوم ہوا کہ ہر نماز کے بعد ابو بکر شبلی اس آیت کریمہ پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ معلوم ہوا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام سنتے ہیں ہمارا درود جو جو جو النام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی دور دو, دو سراب کی پر سل لل ہویا رسو پاک علیہ السلام کے گوشے مبارک کا ذکر ہو رہا تھا آپ دور و نزدیک کی آواز کو سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں اپنے امتیوں کو یہ تو نبی پاک کی ذات ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو جو فرائض اور اس کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پاتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی سما ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے علامہ فخر الدین راضی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں تفسیر کبیر کی جلد پنجم میں فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح جب کوئی بندہ نیکیوں پر کی اختیار کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کن تو لہو سم یعنی جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سما ہو جاتا ہے تو وہ دور اور نزدیک کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے اور جب یہی نور اس کی بسر ہو جاتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہے تو وہ دور اور نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور جب یہی نور جلال یہی نور جلال جب اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل و آسانی میں دور اور قریب تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ بندہ بغداد میں ہو اور اس کا مرید پاکستان میں ہو اور یہاں سے جب وہ پکارے تو بغداد مولا سے اس کا پیر سن کر اس کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ عبادت کر کے اللہ کا قرب پا لیتا ہے اللہم شیخ عبدالحق محدث اہل و رحمت اللہ علیہ کی بات بیان کر کے میں اپنے ان مدنی پھولوں کا اختتام کروں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرو اور حضور پر درود بھیجو تو ایسے رہو کہ گویا حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں ادب بیان کر رہے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو ادب اور جلال اور تعظیم اور حیبت و حیا سے رہو اور جانو کہ حضور تمہیں دیکھتے ہیں تمہارے کلام کو سنتے ہیں کیونکہ حضور سفات اللہ سے متصف ہیں خدا کی ایک صفت کیا ہے خدا کی ایک صفت یہ ہے فرمایا انا جلیسو من یعنی میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں سبحان اللہ تو آداب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درد پاک پڑھنے اور بارگاہ رسالت میں حاضر رہنے کے آداب بیان ہو رہے تھے گوش مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا